اور جب موسا کا غصہ تھما تختیاں اٹھا لے اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنی رب سے ڈرتے ہیں